رسول اگلی بات کہ حت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے کب یہ بہت بڑا سوال ہے وہ کب آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ان کے آنے سے قبل کی علامات بتائی کہ جب تم یہ واقعہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو تو یہ واقعہ پورا ہوگا تو حت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دنیا میں وہ ساٹھ سے زیادہ ہیں جو کتب حادیث میں مذکور ہیں لیکن وہ علامات جو سند صحیح کے ساتھ ثابت ہیں زیادہ تر سیاستہ میں موجود ہیں یا حدیث کی دوسری مسند کتابوں میں موجود ہیں وہ چار پانچ جو ہے وہ علامات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور حض کر دیتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے آنے کا زمانہ کیا ہے کب آئیں ان میں ایک علامت الگ ہے اور تین چار علامتیں ایسی ہیں جس کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کے ساتھ مرحلہ وار بیان کیا ہے کیونکہ وہ زمان زمانی ترتیب کے ساتھ ہے ایک علامت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظہور مہدی سے قبل دنیا میں مہنگائی بےروزگاری فاقہ عام ہو جائے گا جامع کی روایت ہے قتحل الفقر و الغربا دنیا میں فقر و فاقہ اور غربت جو ہے وہ اس کی شرح بڑھ جائے اب یہ علامت جو ہے وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے تکمیل ہوتی رہے گی یہ چیز بڑھتی سے بڑھتی چلی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتائی ہوئی علامت پوری ہو چکی ہے اور دنیا کا جو ہے وہ غریب سے غریب ملک سے لے کر امیر سے امیر ملک تک وہ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے روزگاری جو ہے وہ عام ہے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود روزگار کا ملنا یہ جو ہے متوسط اور پسماندہ ملکوں کے نہیں امیر اور خوشحال لوگوں کا خوشحال ملکوں کا بھی یہی مسئلہ ہے دوسری تیسری چوتھی اور پانچویں علامت یہ ایک چین کی شکل میں ہیں جو ایک ایک خاص ترتیب اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوں گی دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لڑی کی شکل میں زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے وہ دو یا تین حدیثوں کو ملا کر ہم اس کا خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ ہس رضی اللہ عنہ کا ظہور جو ہے وہ دس محرم یا نو محرم کو ہونا ہے سال کوئی بھی ہو نو محرم یا دس محرم کو ہونا ہے اور ان علامات کی ترتیب جو ہے وہ چار ماہ قبل سے شروع ہو جائے گی محرم سے پیچھے آئیے محرم سے پہلے کون سا مہینہ ذی الحج ذی الحج سے پہلے ذکع زیقاد سے پہلے شوال شوال سے پہلے رمضان اور رمضان سے پہلے شعبان شابان سے یعنی جس محرم میں حیرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونا ہے اس محرم سے قبل ذی الحج میں کچھ نشانیاں ہیں ذیلحج سے پہلے ذی میں کچھ نشانیاں ہیں اور شوال میں کچھ نشانیاں ہیں رمضان میں کچھ نشانیاں ہیں شابان میں کچھ نشانیاں یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہوں ان میں ایک علامت ظہور مہدی کی جو ہے وہ اس زمانی ترتیب سے الگ وہ دریائے فرات کا خشک ہونا ایک بتائی غربت اور فقر و فاقہ کا دوسری دریائے فرات کا خشک ہونا دریائے فرات جو ہے یہ دنیا کے بڑے دریاؤں میں سے معروف یہ ہے کہ یہ جب سے اللہ تبارک و نے انسان کو آباد کیا کچھ دریا ہیں جو تب سے دنیا میں رواں ہیں خود حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے چار نہروں کو پیدا کیا اور دو نہریں جنت میں چلائیں اور دو نہریں دنیا میں بھیجیں جنت میں جو دو نہریں بھیجیں الجیحون والسیحون اور دنیا میں جو دو نہریں جاری کی نیل الفرات نیل اور فرات مشکا شریف میں یہ حدیث موجود خیر فراد جو ہے یہ قدیم دریا ہے اور سن ہم سنتے ہیں کہ یہ عراق سے گزرتا ہے اس کا جو ممبا ہے مرکز جو ہے یہ ترکی کے آرمینیا پہاڑی سلسلے سے برف پگھل کر یہ وہ جو گلیشیر پگھلتے ہیں اس سے یہ دریا وجود میں آتا ہے ترکی سے اس کا مخرج کوہ ارارات آرمینیا کے سلسلے یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس میں نو علیہ سلاۃ علیہ السلام کی کشتی آ کے لگی تھی جودی پہاڑ جو ہے وہ الجودی جودی پہاڑ جو ہے وہ بھی آرمینیا کا ترکی کی سرحد پر واقع ہے اور وہیں نو علیہ السلام کی کشتی بھی آ کے لگی تھی یہاں سے دریائے فرات نکلتا ہے اور ترکی کو سیراب کرتا ہوا یہ عراق سے گزرتا ہے اور پھر یہ وغیرہ میں گر جاتا ہے یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ جو سیرابی کا ہے اس سے اہل عراق سیراب ہوتے ہیں لیکن اس کا مخرج جو ہے وہ ترکی ہے یہ علامت فراد کے خشک ہونے کی یہ کثیر تعداد میں روایات کتب حدیث میں موجود ہیں اس کی ایک امکانی صورت ہے دریا خوشک خشک کیسے ہو سکتا ہے جو تاریخ انسانیت کے ساتھ ساتھ سے چل رہا ہے لیکن آج کے زمانے میں اس کی صورت بنتی ہوئی واضح نظر آ رہی جس طرح پاکستان اور انڈیا کے ماں بین پانی کے مسئلے پر بحث ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں اسی طرح پانی کے مسئلے پر جنگ کی حد تک گفتگو اور مسئلہ ترکی اور عراق کے مبین بالکل اسی طرح ترکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ دریا جو کہ ترکی سے نکلتا ہے تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں ہم سارا پانی روک لیں تو ہماری مرضی ہم سارا پانی چھوڑ دیں تو ہماری مرضی کبھی روک لیں اور کبھی چھوڑ دیں تو بھی ہماری مرضی جس طرح انڈیا پاکستان کے ساتھ رویہ کرتا ہے کہ جب دل دلچاہا پانی چھوڑ دیا جب دل چاہا پانی روک لیا اور ترکی کے اندر دریائے فرات کے کنارے ترکی کی گورنمنٹ دنیا کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کر رہی ہے جو آخری مراحل میں ہے اور تازہ اطلاعات کے مطابق اس ڈیم کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے یہ ڈیم جو ہے اس کو پانی سے بھرنے کے لیے دریائے فراد کو اس میں ڈال دیا جائے گا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے آٹھ سو سولہ مربع کلومیٹر پر کمال اتا ترک ڈیم یہ نیٹ میں اس کی ساری تفصیلات کمالتا ترک ڈیم اس کی جو ہے اس کی طوالت اس کی تعمیر کتنی ہے وہ ساری ڈیٹیل جو ہے تفصیل وہ موجود ہے اس میں اگر ترکی کی حکومت دریائے فرات کو اس ڈیم میں ڈالتی ہے اس کو بھرنے کے لیے جس طرح کے ان کا ارادہ ہے تو چند گھنٹوں کے اندر دریائے فرات خشک ہو جائے اور اہل عراق سے دریائے فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امکانی صورت میں ایسا ہی ہو یہ بھی ممکن ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی اور صورت ہو یہ بھی یہ بھی ممکن ہے گلیشیئر پگلنا بند ہو جائیں یہ بھی صورت ہے اللہ اپنی قدرت سے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن امکانی حد تک یہ نظر آ رہا ہے کہ دریائے فراد کے خشک ہونے کی امکانی امکانی صورت یہ بن سکتی ہے جو آج کی اس دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو علامات ظہور مہدی ہیں کہ ہاتھ مہدی کب ظاہر ہوں گے دریا فوات کے خشک ہو جانے کے بعد وہ ان کے ظہور کے قریب کے وقت کی ہیں جو محرم میں ان کا ظہور ہے ذیلحج ذیلقاد شبال رمضان اور شعبان رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محرم جس محرم میں زور مادی ہونا ہے اس سے پہلے کے اس سے پہلے کے شابان میں مسلمانوں اور کافروں کے ہاں کے مابین ایک بڑی جنگ ہو اور انتہائی جو ہے تباہ کن جنگ ہو ایک جنگ ہے جس کو حدیث شریف میں الملحمت العبما یا الملحمۃ کہتے ہیں وہ اور جنگ ایک جنگ جس کو رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے تباہ کن جنگ فرمایا مہماہ کی جنگ فرمایا تبرانی شریف الموجم الکبیر کے حدیث میں وہ اور جنگ ہے جس کو جو ہے ہر کی جنگ یا انگلش میں آر میکڈون کہتے ہیں۔ یہ جنگ حیرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور سے چند مہینے قبل لڑی جائے گی اور مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوگی اس کی امکانی صورت بھی بن چکی ہے شام کی سرزمین جو ہے جنگ میں ہے اور اس کو ہر مجدون کہتے ہیں و کا اضافہ زبان کی وجہ سے ہے ہر ہر کل ہر مجدون میں ہر جو ہے وہ پہاڑ کو کہتے ہیں وہاں کی مقامی زبان اور مجیدو جو ہے یہ فلسطین کی ایک بستی ایک کھولے کھلے میدانی بستی کا نام ہے اس کو مجیدو کہتے ہیں تو ہر مجدون کا معنی فلسطین کی مجیدو بستی کے ہر نامی پہاڑی سلسلے کے دامن میں لڑی جانے والی اسلام اور کفر کے درمیان تباہ کن جنگ جو ظہور مہدی کی ایک نشانی ہے یہ شابان یا اس کے قریب قریب کی تاریخوں میں یہ جنگ لڑی گئی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ہر مجدور کی جنگ ہو چکی اب مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور جو ہے وہ بالکل قریب یہ تبرانی شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ جنگ جو ہے وہ کچھ عرصہ کچھ عرصہ تک جاری رہے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شابان کے بعد رمضان رمضان میں دو تین نشانیاں ہوں گی جو اس بات کی علامت ہوں گی کہ یہ ظہور مہدی سے قبل والا رمضان ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان الاول من رمضان رمضان کی پہلی تاریخ کو قد خصف القمر چاند گرن ہو چاند کی پہلی تاریخ کو یعنی رمضان کی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرن اب یہ بتاتے ہوئے تعجب ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ پہلی کا چاند کتنا ہوتا ہے جو کہ گرن ہوگا دوسری بات کہ فلکیات کے علم کے مطابق پہلی کا چاند کبھی گرن ہو سکتا ہی نہیں چاند ہمیشہ اپنی درمیانی تاریخوں کو گرن ہوتا ہے تو ماہرین فلکیات یہ کہتے ہیں علم الفتن کے اور اس حدیث کے حوالے سے کہ ہمارا علم علم الفلکیات جو ہے یہ تجربے پر قائم ہے اور علم الفتن اور علم الحدیث وہی پر قائم اور جہاں وہی کا سلسلہ ہے وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے وہاں یہ بات طے ہے کہ یہ حالات و واقعات سے اور روٹین سے الگ چاند گرن ہی تو علامت ہے اگر چاند اپنے درمیانی تاریخوں میں گرن ہو تو عام چاند گرن ہے جس کو آپ علامت نہیں کہہ سکتے پہلی کا چاند گرن ہونا جو ناممکن کا ممکن ہونا ہے وہی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں اب وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو ناممکن سے ممکن ہو اور دنیا ایک الگ موڑ لے رہی ہے دنیا جو ہے ایک الگ ماحول میں داخل ہو رہی ہے وہ اس بات کی علامت ہوگی اور اتنا دفتن اتنا اچانک ہوگا کہ علماء الفتن علماء امت کہتے ہیں کہ ماہرین فلکیات دم بخود اور حیران و پریشان رہ جائیں گے سالوں سال پہلے کی چاند کی اطلاع دینے والے اور وقت متعین کرنے والے بھی پریشان رہ جائیں گے کہ یہ اچانک جو ہے وہ چاند کے نظام میں تبدیلی کیوں کر ہو گئی ہے یہ اچانک تبدیلی اور خلاف واقعہ تبدیلی اور پہلی چاند کو گرن ہونا یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ چاند گرن عام چاند گرن نہیں لہذا آنے والے ایام عام ایام نہیں یہ دنیا کے خاص ایام شروع ہونے والے جس میں دنیا ایک نیا تاریخ ایک نیا موڑ مڑنے والے اسی طرح دوسری علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ پندرہ تاریخ کو سورج گرن ہو جائے گا اور سورج بھی جو ہے وہ کبھی ان, ان درمیانی ایام میں گرن نہیں ہوا سورج آخری تاریخ چاند کی آخری تاریخوں میں جا کے سورج گرن ہوتا ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ چاند دو دفعہ گرن ہوگا رمضان المبارک اور اور ایسا گرن جو ہے وہ تاریخ عالم میں تاریخ انسانیت میں ایسا کبھی ہوا نہیں اور ایک اور علامت وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ل تم نصف رمضان جب رمضان کی آدھی آدھا مہینہ گزر چکا ہوگا اور آدھے مہینے کی رات ہوگی یعنی پندرہ پندرہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کی پندرہ تاریخ جب ہوگی چاند کی اس اس کی رات ہوگی پندرہ تاریخ کی رات حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیدا سعتنسما آسمان سے ایک بہت تیز آواز شروع ہوگی اور وہ آواز جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ لوگوں کے کانوں کو اور ان کے دلوں کو جو ہے وہ پھاڑ کے رکھ دے گی بعض جگہ یہ آواز بلند ہوگی بعض جگہ یہ آواز پست ہوگی رسول اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آواز کی تیزی اور تلخی سے ستر ہزار لوگ اسی رات میں مر جائیں گے اگلے دن صبح اٹھیں گے لوگ تو یہ پائیں گے یہ خبر کہ ستر ہزار لوگ اس اس آواز کی تلخی سے مر گئے موجم الکبیر اس کی ساتویں جلد میں یہ حدیث تفصیل کے ساتھ پورے شرح کے ساتھ موجود تبرانی اور یہ آواز کا جو آواز سے مرنا ہے یہ واقعات قوموں میں پہلے گزر چکے ہیں قیامت کی ابتدا بھی ایسے ہی ہے اور ایک عدت اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم کو چیخ کے ذریعے تباہ کیا اور کوئی عذاب نہیں لا نہ پتھر برسے نہ زلزلہ آیا نہ عذاب آئے نہ پتھروں کی بارش ہوئی نہ بستیاں اون جو کی گئیں کیا ہوا احدت ہوم چیخ آئی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ان کے کانوں کو ان کے دل کو بند کر دیا اور قیامت کا آغاز جو ہے سور اسرافیل وہ بھی اسی اسی آواز اور اسی چیخ سے ہوگا اور انسانی فطرت ہے انسانی مزاج جو ہے ایک خاص معیار ایک, ایک ایک خاص معیار پر ایک آواز کو برداشت کرتا ہے آپ کے کان کے قریب شور ہو کہ بار بار کوئی ہارن بجائے تو انسانی مزاج اس کو گوارا نہیں کرتا وہ دل و دماغ پر اثر کرتی ہے یہی اسی آواز کا تسلسل اور اس کا بڑھ جانا جو دل و دماغ کو کاٹ کے رکھ دے گا اور انتہائی دردناک موت ہوتی ہے جو دل کے پھٹنے سے واقع ہو دل پر اتنا پریشر ہے دماغ کی رگوں پر اتنا پریشر ہے اس آواز کا کہ اس دباؤ کی وجہ سے اس پریشر کی وجہ سے موت آ جائے یہ ایک بڑی علامت ہے جزور مہدی سے رمضان کے بعد شوال شوال میں کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حج کی تیاری ہوتی ہے اور حج کے قافلے جو ہیں وہ رمضان کے متصل بعد حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یہ جو بیچ کا زمانہ ہے شابان اور رمضان کے بیچ کا زمانہ اس میں حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کا حکمران انتقال کر جائے اور اس کے بعد اس کے تین بیٹے جو ہیں اس کی خلافت پر جھگڑ رہے ہوں گے کہ کون امیر بنے کون بادشاہ بنے اس پر جھگڑا ہوگا اور اس کے تین بیٹے آپس میں جھگڑ پڑیں گے ہر ایک کا دعا ہے کہ وہ حکمران بننا چاہتا ہے اور یہ حج جو ہے زلحجہ میں ہونے والا یہ بغیر بادشاہ کے ہوگا جنگ اتنی طویل ہو جائے گی اور اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ اس کا فیصلہ تب تک نہیں ہوگا حج آئے گا حج کا موسم گزر جائے گا اور حج جو ہے وہ بغیر بادشاہ کے ہوگا اس میں ارب حکمران تب کوئی بھی نہیں ہوگا اور جو تین شہزادے ہیں آپس میں جھگڑ رہے اب تین شہزادے جھگڑ رہے ہوں تو امن تو لازمن مفقود ہو جائے گا امن کی صورت صورت حال ختم ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے رستے امن والے نہیں ہوں گے اور کم لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جائیں گے وہاں امن نہ ہونے کی وجہ سے اور جنگ کی وجہ سے اور جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں گے وہاں جو کہ قانون ختم ہو جائے گا گورمنٹ کی اتھارٹی ختم ہو جائے گی اور وہاں گروہ قبائل آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کوئی آئن نہیں ہوگا لہٰذا حج شوال میں جانے والے حج کے قافلوں کو جو روکا جائے گا ان کو لوٹ لیا جائے گا شوال کے بعد ذیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ذلقا میں جو ٹھہرے ہوئے حاجیوں کے قافلے ہوں گے وہ آپس میں جھگڑ پڑے عرب ہیں کوئی پاکستان سے آیا ہے کوئی کہیں سے آیا ہے ایک کہتا ہے فلاں کو بادشاہ ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے اس کو ہونا چاہیے تو وہ جس طرح پارٹی ورکر جگڑ پڑتے ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت میں آپس میں جگڑ پڑتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں اپنی نظر نور نبوت سے کہ میں مینا کی سرزمین پر اپنی امت کا بہتا ہوا خون دیکھ رہا جو آپس میں جگڑ کے ذل قادہ کے بعد ذی الحج ذیل آئے گا تو بہت کم لوگ جو حج میں شریک ہوں گے وہ حج کریں گے اور حج جیسا کہ عرض کیا کہ وہ بغیر بادشاہ کے بغیر امیر کے بغیر حکمران کے ہوگا اور انتہائی مخدوش حالت میں بغیر امن کے لوگ جتنے ہوں گے وہ حج کو ادا کریں گے قتل عام ہو چکا ہوگا اور جو ہے انتہائی جو ہے دردناک حالت میں انتہائی ناگفتہ بھی حالت میں جیسے تیسے فریضہ حج جو ہے وہ ادا ہوگا بنا امن قتل غارت گری خون ریزی لوٹ مار فساد اس کے جو ہے اس کے ضمن میں اس شکل میں حج ہوگا اور امت کا بہت سارا خون جو ہے وہ اس حج کے موسم میں بہ چکا ہوگا انتہائی مخدوش حالت کا حج ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذجہ کے بعد محرم میری امت کے لیے رحمت بن کے آئے گا جب محرم آئے گا تو امت کے سرکردہ افراد جو ہیں جو ان علامات کو جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان تمام حالات و واقعات کو جانتے ہوں گے وہ اس بات کے منتظر ہوں گے کہ تمام نشانیاں تمام علامات پوری ہو چکی اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اس محرم میں ظہر مہادی ہونا ہے جس نے امت کی اس بگڑی ہوئی حالت کو سنوارنا نو یا دس محرم الحرام کو حیرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے اور ابو ابود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مہدی کی پوری کیفیت پورا نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنی تفصیل کے ساتھ کہ اس سے زیادہ تفصیل بتانا ممکن نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور میری امت کے مصدر کے حاکم کی حدیث ہے میری امت کے سات بڑے افراد سات بڑے افراد جو ہے مہدی کی تلاش میں جو ہیں وہ پھر رہے ہوں گے اور وہ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوں گے علماء اور وہ تعلق رکھتے ہوں گے ابدال کی جماعت ابدال بھی مقام ولایت ہے جس کو اللہ تبارک بطالہ ولایت کے آخری مقام تک پہنچاتے ہیں تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا میں ستر ابدال جو ہیں وہ ہوتے ہیں چالیس جو ہیں وہ علاقہ شام میں ہوتے ہیں اور تیس دنیا کے باقی خطوں میں جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے اللہ اس کی بدلے میں اس کی جگہ میں دوسرا شخص لاتے ہیں تو اس کی جگہ چونکہ ہر وقت پر ہو جاتی ہے بدلے میں فورن جو ہے وہ اس کے مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے اس لیے اس کا نام ابدال رکھا گیا کہ جو ہر وقت پورے ہوتے ہیں اور ان کے بدلے میں کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے ابدال میں جس کا بدل اللہ ہر وقت تیار رکھتے ہیں جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں جس کی وجہ سے جن کی برکت سے بارشیں اترتی ہیں وہ ین تو سربلا اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح اتا فرماتے ہیں تو یہ سات علماء اولیا کی جماعت صلیح کی جماعت حیث مہدی رضی اللہ عنہ کی تلاش میں ہوگی اس کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمائی بڑی دلچسپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پریشان ہوں گے امت کے حالات سے عرب کے حالات سے مسلمانوں کے قتل عام سے اس سے پہلے امت کن حالات سے گزر رہی ہوگی کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں امت کا کوئی متفقہ قائد نہیں ہے اور امت کو جو ہے اتفاق و اتحاد کی لڑی میں پرونے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے جھنڈے تلے سارے جمع ہو جائے اور امت مسلمہ یکجا ہو جائے اور اپنے عظمت رفتہ کو بحال کرے ایس امت ایسی بکھر چکی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سات افراد اس ان ان علامات کی وجہ سے اس حلیے کو جو حدیث شریف میں آئے اس کو سامنے رکھ کر مہدی کی تلاش کر رہے اور ادھر محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو عرض کیا کہ مدینہ کے رہنے والے ہیں یہ حج کے موسم میں بیت اللہ آئیں گے اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے تو رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حضرات کی پہلی ملاقات جو ہے وہ مکہ میں اور یہ ان کے پاس جائیں گے کہ ہمارے علم کے مطابق آپ مہدی ہو آپ اعلان کریں ہم سب آپ کے حامی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر ہر شخص جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے یعنی وہ خود علمی اور جو ہے روحانی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے علاقے میں اپنا جو ہے وہ ایک اثر و رسوخ رکھتا ہے اپنے علاقے کی بڑی دینی اور روحانی شخصیت ہوگا توحت مہدی کہیں گے کہ میں تو ایک امتی ہوں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ایک مددگار ہوں آ, میں تو مہدی نہیں ہوں تب تک ان کی طرف جو مہدویت ہے آ, اس وہ الہام نہیں ہو ہوگی یہ لوگ مکہ میں رہتے ہیں چونکہ حج کرنے والے مکہ میں رہتے ہیں تو حض مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حج فارغ ہونے کے بعد وہ چونکہ مدینہ کے باسی ہی ہیں مدینہ کے باشندہ ہیں وہ اپنے گھر واپس مدینہ چلے جائیں گے اب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو حج کرنے جاتا ہے وہ حج کرنے کے بعد حج سے فارغ ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے مدینہ منورہ یہ لوگ یہ علماء اولیا کی جماعت مدینہ منورہ جائے گی اور رسول وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی دوسری ملاقات مش نبی میں مدینہ میں یہ پھر کہیں گے کہ علامات پوری ہو چکی زمانہ یہی ہے حلیہ یہی ہے اور ہمارا علم ہمیں بتاتا ہے کہ آپ ہی مہدی ہو آپ کیوں نہیں اعلان کرتے وہ برات کا اعلان کر دیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر نہیں میں رسول وسلم کا امتی اور ایک حامی اور عام مددگار کچھ عرصہ جیسا حاجی مدینہ میں کچھ آٹھ دن دس دن بارہ دن پندرہ دن رہنے کے بعد واپس کہاں آتا ہے مکہ میں یہ علماء اللہ کی جماعت واپس مکہ میں آ جائے گی یہ وہ ایام ہیں جو گزر رہے ہیں حج کے بعد کے 10 ذیل حجا سے لے کر محرم کے بیچ کا یہ تقریباً پچیس دن یا ایک مہینے کے لگ بھگ کا فاصلہ ہے یہ یوں پورا ہو رہا ہے کیونکہ رسول اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ من محرم محرم کی دسواں دن ہوگا یا دسمی رات ہوگی جب انہوں نے زبر میں تو ایک مہینہ یوں پورا ہو رہا ہے ملاقاتوں میں آنے اور جانے اب یہ حج کرنے والے علماء اولیا جو ساتھ ہیں یہ مدینہ سے واپس کہاں جانا ہے انہوں نے مکہ مکرمہ میں تو رسول اقدام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ مکہ مکرمہ پہنچیں گے وہ رات فیصلے کی رات ہوگی المحدی من ابن ماجہ کی روایت المحدی منہ بن من آل آلبید اللہ فی اس فیصلہ کن رات میں اللہ تبارک وطالعہ محمد بن عبداللہ اللہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام مادیت وہ صلاحیتیں وہ صفات ان میں بدیت کر دے گا اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ مکہ جائے اور اعلان مدبیت کیجئے اور علماء و اولیاء فارغ ہو کر پہلے سے مکہ پہنچ چکے اب تیسری ملاقات ان کی مکہ مکرمہ میں ہو رہی ہے اور یہ علماء و اولیاء انتہائی حدیث شریف میں الفاظ ہیں کہ بہت سختی کے ساتھ جا کے ان کو جھنجھوڑیں گے اور حد مہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ سے چمٹ کر رو کر دعا کر رہے ہوں گے کہ اللہ تو نے مجھے مقام محدوبیت پر فائز کر دیا ہے مجھ سے امت کے اتحاد و اتفاق کا کام لے لے اور غلبہ اسلام کا کام امت کے احوال پر رو رہے ہو کہ علماء اولیا ان کو کہیں گے کہ دیکھیں آپ کی ہماری تیسری ملاقات ہے اور آپ آج اگر ہماری بات کو نہیں مانیں گے تو امت میں جتنا فساد اور جتنا خون ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ شریف میں الفاظ موجود ہیں کہ وہ ان کو پکڑ کر ان کے ان کے کندھوں سے پکڑ کر ان کو جھنجھوڑیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مادری رضی اللہ عنہ ان سے کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے اور مجھے خبر ہو چکی ہے میں مقام محدویت پر فائز کر دیا گیا ہوں تم اگر میرے حامی اور مددگار ہو تم اس سے پہلے ملاقات کر چکے ہو تو میرے ہاتھ پر بیت کرو کہ تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے تمہاری بیعت کر لینے کے بعد میں اللہ نمہ حبیت کروں گا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ بیعت عام بیعت سے پہلے خاص بیعت ہوگی جو نہ صرف خلافت کی بیعت ہے جو نہ صرف جہاد کی بیعت ہے یہ بیعت علی الموت کہ جب تک اس جان میں جان ہے جب تک اس, اس, اس بدن میں سانس ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور جہاد میں آپ کے ساتھ دیں گے وہ بیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حدیبیہ سے صحابہ کرام سے بیت رضوان کے موقع پر لی تھی موت کی بیعت ہے جہاد کی بیعت ہے خلافہ کی بیت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بیعت کر لینے کے بعد عیشا کی وقت کے قریب ابود شریف کے حدیث ہے کہ احتمادی چلتے ہوئے آئیں گے چند لوگ ہوں گے حج کا موسم ختم ہو رہا ہے ویسے لوگ حج میں کم آئے فساد اور امن نہ ہونے کی وجہ سے عرب میں جنگ ہو رہی ہے تو اتمادی رضی اللہ تعالی عنہ ما بین رکنی ول مقام رکن جب آتا ہے تو اس سے مراد رکن یمانی نہیں ہوتا ار رکن سے مراد حجر اسود ہے رکن یمانی آتا ہے یا اکیلا رکن آئے تو رکن یمانی مراد ہے اور جب ار رکن آئے تو اس سے حجر اسود مراد ماں بین روکنے والمقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑے ہو کر حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کر دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے قربان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت حالات علامات اور کس جگہ پر این اس جگہ کا تعین بھی بتا دیا کہ اس جگہ کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کرنا ہے اور نہ صرف علامات واقعات تاریخ ان کے ملاقات اس کی کیفیت اس کا مقام بلکہ یہی نہیں صرف بیت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خطبہ ارشاد فرمانا ہے پہلی تقریر کتب حدیث میں پوری کی پوری, پوری پورے الفاظ کے ساتھ موجود کہ حت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے وہ آدھے صفحے کا خطبہ کتب حدیث میں موجود ہے جس کا مفہوم جس کا ترجمہ یہ ہے مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نام بتائیں گے کہ میں محمد بن عبداللہ المہدی ہوں اللہ رجال نے مجھے مقامی پہ فائز کیا ہے اور میں تم سے اس بات کا وعدہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے قرآن و سنت نے جس چیز کو باقی رکھا ہے ہم اس کو باقی رکھیں گے جس چیز کو مٹایا ہے ہم اس چیز کو مٹائیں گے ہر بدت کا خاتمہ کریں گے کفریا نظام کا خاتمہ کرنا ہے اور یہ صورت جو ہے وہ جہاد کے ذریعے ہوگی کون ہے جو میرے ہاتھ پر جو ہے وہ جہاد کی بیعت کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اول سب سے پہلے پہلے ان کے ہاتھ پر بیت کرنے والوں کی تعداد میں عدتی عدت اصحاب بدر صحاب بدر کی گنتی کے برابر ہے تین سو تیرہ سوال یہ ہے کہ حج کے ایام ہوں اور حرم بیت اللہ ہو اور مسلمان ہر وقت اتنی تعداد میں ادھر ہوتے ہیں تو تین سو تیرہ بہت کم تعداد تو جواب یہ ہے کہ اس زمانہ میں وہاں چونکہ فتنہ ہے جنگ ہے امن نہیں شامل ہونے والوں کی تعداد پہلے کم ہے اور دوسرا یہ کہ حالات و واقعات کی خبر رکھنے والے لوگ کم ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ مہدی کا دعویٰ کرنے والے اس سے پہلے بھی بہت آئے جو لوگ شکوک و شبہات کا شکار جن کو حالات و واقعات کا پورا علم نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدبیت کے اعلان کے بعد وہ بغیر دیکھیے اللہ تبارک بطالہ نے ان کو ساری صلاحیتیں ودیت کر دی ہیں آ کر ان کا جو طریقہ ہے وہ مذاکرات کا نہیں ہے آ کر ان کا جو طریقہ جو ہے وہ انتظام و انصرام کا نہیں آتے ہی انہوں نے تبدیلی کی جو شکل ہے اور اسلام کو غلبے کی جو صورت ہے وہ یہ بنائی کہ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پر جو ہے وہ جہاد کی بات کرو جہاد کے ذریعے ہی اسلام کی بقا ہے اور جہاد کے ذریعے ہی جو ہے وہ اسلام کی نشر و اشاعت ہمیشہ اولسا آخر ہمیشہ اسلام غالب آیا ہے جہاد کے ذریعے ہمیشہ اسلام فاتح رہا ہے جہاد کے ذریعے اور اسلام باقی رہا ہے جہاد کے ذریعے کوئی اور صورت ممکن نہیں یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق یہی انبیاء کا طریق یہی اللہ کی طرف سے المادی خاص جو ہدایت لے کر آنے والوں کا طریق اور یہی طریق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہوگا جب وہ قتل دجال کے لیے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت جو ابو شریف میں طویل ہے یہ یہاں ختم ہوتی ہے جنگیں ان کے آ کر ان کی ترتیب کیا ہوگی کوئی طویل انتظار نہیں ہے کوئی جو ہے وہ جو ہے ترتیب کے نام پر وقت کا ضیاع نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آتے ہی اعتمادی رضی اللہ تعالیٰ اس بیت کے بعد جو ہے وہ اعلان جہاد کر دیں گے اور پوری دنیا کو خبر کر دیں گے کہ پوری دنیا کی حکومتیں اور پوری دنیا کی حکمرانیاں ختم ہوتی ہیں میں ان سب کو اعلان کرتا ہوں کہ یہ زمین اللہ کی ہے اللہ کا حکم نافذ ہونا ہے اپنا امر ختم حکومت اور گورمنٹ ختم یہاں اللہ کا قانون نافذ ہوگا جو جو ہے اللہ کی زمین کو اللہ کے محافظ کے جو ہے ذمہ دار کے سپرد کرتا ہے وہ ٹھیک جو سپرد نہیں کرے گا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اقدال صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں جو جنگیں فرمائیں ارشاد فرمائیں وہ چار بڑی جنگیں چار بڑی جنگیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں پہلی جنگ حیرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزیرت العرب میں نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ جو تین بھائی آپس میں جگڑ رہے ہیں ایک بادشاہت کے لیے وہ کسی چوتھے کی بادشاہت کو کیسے قبول کریں کہ حکمرانی ان کے حوالے جو پہلے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا اس کی صورت جو ہے وہ اہل خبر لوگ جانتے ہیں کہ عرب کی رائل فیملی میں اس وقت کتنے اختلاف اور جو ہیں عرب کے کتنے ہی خاندان اور کتنے ہی افراد ہیں جو اس لیے ملک بدر کر دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی بادشاہی کے لیے رستہ ہموار کر رہے ہیں اور صورت اس طرح بھی بنتی نظر آتی ہے کہ عرب کے جو موجودہ حکمران شاہ عبداللہ ہیں اس کے نیچے کے جو ولی اہد اور اس کے نیچے نیچے جو ولی حکمران اس کے بعد بننا تھے وہ دونوں مر چکے ہیں ان دونوں کا انتقال ہو چکا ہے شاہ عبداللہ کے بعد جس نے امیر بننا تھا اور اس کے بعد جس نے بننا تھا وہ دونوں مر چکے اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کا ٹوٹا پھوٹا سا اعلان ہوا ہے ابھی سرکاری طور پر کوئی طے نہیں ہے ہر کوئی اس فکر میں ہے کہ اس کے بعد میں بادشاہ ہوں. اور شاہ عبداللہ کے تین بھائی جلا وطن ہیں جو سعودیہ سعودی کی سرزمین میں پاؤں نہیں رکھ سکتے حکومت کی طرف سے جلا وطن ہیں کہ یہ جیسے ہی آئے فوج میں ادھر ادھر میں قبائل میں ان کے لوگ ہیں یہ اپنی الگ سے بادشاہی قائم نہ کر لیں یا اس بادشاہی کو ختم نہ کر یہ ایک امکانی صورت ہے اللہ جلال ہم بتا رہے ہیں کہ وہ واقعات کوئی زیادہ دور کے نہیں ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں پیشہ